بس الرحمن الرحیم رحمہ الحمد علی محمد وحمد مرتبہ حضرت کے نئے موسم میں موجود تمام خرانہ جیسے اور باقی تمام سامعین کو حسم سے سلام و کرتے کت... ہیں شکر سلسلہ درس درس نمبر بابو سلات درس نمبر انیس صبح نمبر پینتالیس اور ستر نمبر ایک سے شروع ہے اور نیا موضوع ہے اور نماز کے اندر اجوا ن ارکان, ارکان میں سے پہلا رکن آپ نے پڑھ لیا نیت اور اس کے تفصیلات آپ نے پڑھ لی ابھی تقبیرت الاحرام شروع ہو رہا ہے نیت کے بعد جو ہے تقبریت الاحرام تقبیر یعنی تکبیر کے مطلب اللہ اکبر پڑھنا پڑھنا ہے تقبیر الاحرام یعنی وہ اللہ اکبر جس کے پڑھنے سے اب آپ کو باقی بہت سی چیزیں جو نماز سے جب آب نہیں تھا آپ کے لئے حلال تھا ابھی وہ حرام ہوگا اب آپ جو ہے اس تقبیر کے پرنے کے بعد آپ نماز کے اندر مکمل طور پر داخل ہو گئے اس تقبیر کے پرنے کے بعد اور اب آپ نے نہ دنیاوی تمام تعلقات آپ کا ختم ہے نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں نہ آپ آگے پیچھے چل پھر سکتے ہیں نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں بلکہ صرف اور صرف نماز کے اندر اللہ نے جو اقامات انجام دیا ہے صرف اسی کو آپ بجا لا سکتے ہیں اور آپ نماز کے اندر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں چنم چن اللہ کے نبی فرما المسلی نجر نماز گزار اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو آپ کی وہی کیفیت ہونی چاہیے نماز میں آپ جب اللہ اغبر پڑھنے کے بعد نیت کر کے پہلے ٹولی تو اللہ کے بعد آپ نماز کے اندر داخل ہو گئے یعنی اب آپ اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو گیا تو آپ کے اندرونی جی کیفیج یہ ہونی چاہیے کہ میرا بول اور کے حضور میں حاضر ہوں میں عرش م اللہ پر اللہ کے حضور میں ہوں اور اللہ میری تمام باتیں سن رہا ہے میرے تمام افعال اقوال سن رہا ہے اللہ میرے دل بھی پڑھ رہا ہے دماغ بھی پڑھ رہا ہے آئے میں نماز کے اندر ہوں نماز سے باہر ہوں آیا صرف میرا جسم نماز کے اندر ہے یا میرا روح بھی نماز کے اندر ہے میرے اعضاء وجوار کے حضو خشو ہو میرے دل کے حضو اور کتنے آجیزی کے ساتھ میں اللہ کے درگاہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں ہاں نی? یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کو علم میں ہیں اللہ جانتا ہے کیونکہ اس پاکستان نے فرمایا انا اغرب من منحام الولید میں انسان کی شہرت سے زیادہ اس سے نزدیک ہوں اور کہا یا علم و معاف صدور میں اس کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور فرمایا تم جو کچھ کہتے ہو کہتے ہو دیکھتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں مجھے پتہ ہے میں سمیر بصیروں میں سننے والاوں میں دیکھنے ہوں میں خبیروں میں باخبر ذاتوں میں علیموں ان میں جاننے والا ہوں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان نماز کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ ایک اچھی کیفیت میں نماز پڑھ سکیں گی میرے اذان گرامی تو تقبیر الحرام سے مراد یہ تکبیر ہے نماز کے اندر نیت پڑھنے کے فراً بعد آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی احکامات آ رہے ہیں <تصفح> منا یعنی نماز کے ارکان اور واجبات میں سے ایک تقبیرت الاحرام ہے تقبیر الاحرام جو ہے یہ نیت جنگیا پڑھیں گے کسی بھی نماز کا نیت جنگیں پڑھ لیا اس کے فوراً بعد اپنا اللہ اکبر پڑھنا ہے وسلی مثلاً صبح وسلی فرض صوفی عدا علیہ وجوب ہی اللہ اس نیت کو جو ہے آپ نے اپنے دل و میں پڑھ لیا اور زبان پر بھی آپ نے اگر جاری کرنا چاہیں تو آہستہ جاری کر دیا چپکے سے جو ہی ختم ہو گئی اللہ وبر پڑھنا ہے نیت اور تقبیر کے درمیان ہاں غفلت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کوئی فاصلہ نہیں ہونی چاہیے آپ یہ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ مین و تقبیر ارکان میں سیک طبی ہے واہی اور یہ تبی من مین الرکان الزام نماز کے بڑے بڑے رخ میں سے ہے اس کا طرقہ فرماتے ہیں صورت و حال تقبیر الحرام کی صورت اور شگیر ترقہ یہ انتقولی ہے کہ آپ کہیں جونیت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر یہ لفظ پڑھیں اللہ اللہ کی ذات اکبر ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے اللہ کی ذات ہر شے سے بزرگ و برتر ہے اس کا ایک معنی اللہ سب سے بڑا ہے یہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں امامسادی فرماتے ہیں اس سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے تا ترجمہ سہ کا کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگ اور برتر ہے کہ انسان اس کی صفات کر سکے چونکہ ہم اللہ کے کمالات کو اس کے اصماء و شفات پر ہم احاطہ نہیں رکھتے ہیں اس کے سلطنت اور ملک و بادشاہت پہ ہم احاطہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں اس کی عالم اور کائنات میں کتنے اس کی عظمت تھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی کا محاق صفت بیان نہیں کر سکتے ہیں اس لیے امام نے فرمائے اللہ اکبر اللہ اس چیز سے بزرگ و بدتر ہے کہ انسان اس کی صفت کر سکے امام نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے مشہور تجمہ تو یہ اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ لفظ کا ترجمہ ہے اب جو ہے یہ لفظ کو پڑھیں انہیں الفاظ میں مقارنتاً یعنی ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے بے نیت نیت کسی بھی نماز کے خواہ فلس و خواہ خوا سنت ہو آپ نیت پڑھیں گے نیت پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ اغبر پڑھنا ہے اور اللہ اغبر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کے سید میں یعنی ہاتھوں کے آپ کے جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کے کان کے نیچے لو ہیں اسی کے سید میں یعنی آپ کا ہان کاندہ اور کان کے بیچ میں ہو اور آپ تو پھر جو ہے یہ اس کا آداب میں سے ہے الحاظ بھی اٹھائیں اور ہاتھ اتنا اٹھائیں کہ آپ کے کان اور کندھے کے بیچ میں ہو پھر ہاتھ کو نیچے چھوڑیں تکبیر پڑھتے وقت ہاتھ کو اٹھانا تو سنت ہے نیچے کا بیان کریں لیکن اللہ اکبر کا پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے واجبات میں سے اور فرمائے مقالہ تن بن نیت نیت سے بالکل ملا وہ چاہے جو ہی نیت ختم ہو گیا فوراً آپ اللہ اکبر پڑھیں بیچ میں واقع لفظ پھر فرما دیں اگر واقع ہو جائے لفظ یعنی اس کے تلفظ میں اس کو بولنے میں ہم عربی زبان ولاً نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تلفظ میں تفاوت و ما تھوڑی سی فرق آ جائے لیکن وہ یسے ہو معنی لیکن اس کا معنی صحیح ہو تو اللہ تب تو اس نماز باطل نہیں ہوگا جیسے ہم لوگ عجم نہ ہونے سے ممکن اس کے مخاری ہزار نہ ہو صحیح مہارت سے تو پھر فرمائے لیکن معنی صحیح ہو تو صحیح ہے پھر تو کوئی حر یسو عمانا سید اللہ تعبۃ الصلاح تو تب اس کے نماز باطل نہیں ہے پھر آگے فرماتے ہیں ومن کا اسلام جو ایک آسان دین ہے ہر چیز کے لیے بدل رکھا ہوا تو فرماتے ہیں عمن کا ناجن جو شہر عاجی سے نہیں جو شوض اللہ و اکبر کو نہیں پڑھ سکتا ہے ہاں جی بہت ممکن بہت لوگ بے زبان نہیں چلتا ہو یا اس کے اس کی عربی لہجہ اس کے زبان نہ ہونے کی ہو وجہ سے کوئی چنے ہو کوئی جاپانی ہو کوئی ترکی ہو اور مختلف قوموں کے لوگ جنہوں نے یہ عربی کے الفاظ سنا ہی نہیں اپنے ملک کے زبان کچھ اور ہے تو اس کو جتنا بھی سکھائیں پڑھنا مشکل ہو جائے یا زبان میں کچھ مشکلات ہونے ہو وجہ سے نہ پڑھ پائیں فرما عمن کانا آجن جو وشاس عاجص ہو اس اللہ اکبر کے مبارک المے کو نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا کریں وہ فرمان پھر ان تلف اگر وہ تلفظ کریں وہ بولیں اللہ اکبر کی جگہ پر بیما ہو وہ چیز جو بے ہو جو اس کے معنی میں بے ہی معنیٰ ہو یعنی اس کا معنی اپنی زبان میں اپنی زبان میں اس کا معنی پڑھ لیں لابا سبھی کوئی حرض نہیں اس کی تکبیر صحیح اگر وہ اللہ اکبر عربی کو نہیں پڑھ سکتے ہیں فرض کرو تو اردو میں اللہ ہر چیز سے بزرگ کو برتا رہے بولا پھر ہاتھ نیچے چھوڑا اس کی یہ نماز بھی صحیح ہو جائے گا اتنی بستی اس کا دن خدا چوک پتھر چوک و دلہ و تجمہ عام طور پر نے تجمہ ہاں جو اگر چکلا عربی مرشاق نہ جی والا دو تجمہ و ضرب و سن۔ آگے فرماتے ہیں میں آپ سے پہلے بھی کہا ولاجود جائش نے الفاظلو فاصلہ ڈالنا وفا ڈالنا بے نیت نیت و اور نیت اور تقبیر تو احرام کے درمیان میں فاصلہ ڈالنا جائش نے بے غفلت ان کسی غفلت کی وجہ سے شامل سو سے وجہ سے کہا ہانکا واغی اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے یعنی لا کسی لاپرواہی کی وجہ سے غفلت لاپروی کی وجہ سے یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے نیت پڑھیں پر کے آپ کافی دیر چپ رہیں یا کسی اور سوچ میں رہیں پھر اللہ اکبر پڑھیں یہ غلط ہے پھر آپ کو اثر نو نیت کرنا ہوگا پھر آپ اللہ اکبر پڑھیں اللہ جی نیت ختم ہو گئی ہو رہا نہ اللّہ اکبر پڑھنے نیت اور اللہ اکبر کے درمیان میں کوئی چیز فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور شیاست ابھی بعد میں فرما رہے ہیں نیت اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ کے توجہ پورا پورا اللہ کے طرف ہونی چاہیے اور پورا اس نیت کے ساتھ پروار نگار میں اس وقت کی تر عظیم فرضے کو ادا کر رہا ہوں اس فرض نماز کو میں ادا کر رہا ہوں بول اللہ کی پورا پورا متوجہ ہو کر نیت پڑھیں پھر اللہ اکبر پڑھیں بیچ میں فاصلہ ڈالنے بھی جائز نہیں ہے اور کوئی سوچ آنے بھی نہیں دینا جب آپ نیت کر رہا ہو فرمائی غافلت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے فاصلہ ڈالنا جائز نہیں ہے لین الغافلت کیونکہ غافلت اور لاپرواہی کیا ہیں تب تل باطل کر دیتا ہے سمرت ثواب صلات نماز کے فائدے کو اودن ہمیشہ ہمیشہ نماز کے فائدے کو وہ ضائع کر دیتا ہے فلیزہ لکھا سے فرمائی اس وجہ سے لابت لازمی ہے ہاں جی لک ہر اس شخص پر ہر اس شخص کو لازم ہے کہ میوسلی جھل و جو نماز پڑھے عام من عوام ہو او خاصن یا خاص لوگوں جیسے علماء ہیں اول الہی ہیں ہاں جیسے ان پر جو ہے کیا لازم ہے من ان یو حضرۂ قلبہ ہو یہ کہ حاضر رکھیں اپنے قلب کو اپنے دل کو نماز میں یعنی حضور قلب پیدا کریں طویل احرام پڑھتے ہو ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہاں اپنے دل کو تک نماز کے اندر حاضر رکھے طویل احرام پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نماز کے اندر حاضر رکھے پوری نماز میں حاضر رکھے وہ یش اور پرہیز کریں دہانی استناف کرے دو دور رہیں یعنی غافلت غفلت سے لا لاپرواہی سے نماز سے بے توجہ ہونے سے اندر نیت ان نیت کے وقت و تقمیز و نحران اور تقبیز الحرام اور تقبیز حرام پرتے ہوئے نیت اور طرف حرام پرتے ہوئے آپ کسی قسم کی کا شکار نہیں ہونی چاہیے پوری پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روب قبلہ ہو کے یا اللہ میں تیری عظیم فرضوں کو ادا کرنے کے لیے تیرے حضور میں حاضر ہوا ہوں ہاں جی یہ سوچ کر دل میں اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نیت پڑھیں پھر اللہ ابر پڑھیں فرماتے ہیں نیت اور طغب الحرام پڑھتے ہوئے حضور قلب ہونا یہ کم ترین نماز کی حالت ہے یہ تو ہر صورت میں ہونا ضروری ہے وہ یعنی نیت اور طغبی الحرام پڑھتے ہوئے غفلت کا شکار نہ ہونا اللہ کی طرف متوجہ ہونا حضور قلب ہونا حاضہ یہ عمل ادنا احوال یہ نماز کی سب سے کم ترین اچھی حالت ہے حضور قلب کم از کم آپ کو نیت اور طبز حرام پڑھتے ہوئے آپ کو حضور قلب ہو آپ کی توجہ پورا پورا اللہ کی طرف ہو کہ اللہ میں تیری عظیم فریضوں کو ادا کر رہا ہوں بول کے اللہ طرف آپ کے ذہن دل دماغ متوجہ ہو پھر نیت دل میں سوچیں پھر اللہ پر پڑھیں وہ اللہ ہاں البتہ حضور قلب کی سب سے بہترین صورت یہ ہے یوں حضور قلب ہو یہ کہ حاضر رکھیں آپ اپنے دل کو پھر صلاد نماز میں کل لیا پورے کے پورے پورا نماز میں آپ کے اندر حضور قلب پیدا ہو ہاں جی ہاں جی حضور قلبہ ہو پھر یا پوری نماز میں آپ کے اندر حضور قلب پیدا ہو شروع سے نیت سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو ہاں نماز کے اندر آپ کوئی اور سوچ آنے نہ دیں بہارا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کوشش کریں نہ ہو سکے میں رضا گرا میں ہاں شاطر فرمدین لیا نہ ہو کیونکہ کی لا لاتا نماز مکمل نماز نہیں ہے الا بھی حضور قلب حضور قلب کے بغیر نماز مکمل نماز نہیں ہے کامل نماز نہیں ہے اس لیے حضور قلب نماز کے اندر حاصل کرنا بہت ضروری ہے آپ انتھا کوشش کریں کہ نماز میں آپ کو حضور قلب حاصل ہو آپ کی توجہ نماز کی طرف ہو نماز میں جو کچھ دعائیں آپ پڑھتے ہیں سورے پڑھتے ہیں ان کے معنیٰ و مفہوم کی طرف آپ کا توجہ ہو نماز میں بندے مومن کو اس کیفیت میں نماز پڑھیں کہ میں اللہ سے ہم کراں ہوں کیونکہ نماز کے اندر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے حمد ہیں اللہ کی تصبیح اور تہمیت اور تمجید ہیں کچھ آپ اللہ سے مواخلات کی دعائیں کرتے ہیں جیسے دعا وغیرہ کی شکل میں اور دونوں شرزوں کے بیچ میں آپ جو دعائیں کرتے ہیں تو جو قرآن آیت آپ پڑھیں گے حقت میں اللہ اپنی کلام آپ کو سنا رہے ہیں یہ کیفیت ہے قرآن آیت سنتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہے مجھ سے بات کریں جب آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہیں آپ اللہ کو اپنی حاجتیں پیش کریں اپنی مشکلات پیش کریں اپنی مفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت کے ساتھ جو بندے نماز پڑھنے کی کوشش کریں بار شیطان جو ہے ہمیں ہمیں سوکھ یا اللہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ سے توفیق مانتے ہوئے کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ جو ہے ہم حضور قلب سے پڑھ سکیں گے اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں آج کے دس میں تو میں فرصت نہیں ہوگا اگر کل موقع ہوا تو بار علماء کی مختلف مطلب کتابوں میں حضور قلب پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا, کیا کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی بہت توضیح ایک درس کی شکل میں, میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل کے درخت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو آگے شاخس فرماتے ہیں جب کیونکہ حضور قلب کے بغیر نماز صحیح نماز نہیں ہے تو اس نے فرماتے ہیں خلی ضالحِ وجہ صلی اللہ عجوز جائز ہے حضور قلب پیدا بیا فریق تقرار ہیں تغرار کرنا ریپیٹ کر کے پڑھنا پھر تقبیر،, تقبیر تقبیر احرام کو اللہ نیت کے بعد جو تقبیر پڑھ جاتے ہیں اس تقبیر احرام کو اللہ سب کے سات دفعہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں لذار القلب دل کو حاضر کرنے کے لیے ولا یج اکثر ذلك لیکن سات سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ان حاضر خوا حضور قلب ہو جائیں وََ یا حضوریہ حضور قلب نہ ہو جائیں دونوں صورتوں میں فی الصلی آپ پڑھ لیں صلاحطً ضروریتاً وقت کا جو نماز ہے اس کو آپ پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے آپ ایک طبیب روحانی کی تلاش کریں جو آپ کو رہنمائی کریں کہ آپ کے دل میں کیسے حضور قلب پیدا کرنے کے لئے مجھے کیا خوش کرنا چاہیے آج کے اندر اس پر میں اتفاق کروں گا ان کل ہم باقی درست کو آگے دما دیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیع دے جو اللہ کو محبوب اور منظور ہو آمین